بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 31 میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو لیکچر سے ہم ڈیٹا مائننگ کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹا مائننگ کے جو آخری لیکچر ہم نے کور کیا تھا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے آج کا لیکچر اس سے ایک اسٹیپ آگے ہے اور ہم نے جو مختلف ٹیکنیکس یا جو میتھڈس ڈسکس کیے تھے پچھلے لیکچر میں ان میں سے ایک یا دو بلکہ تقریباً دو میتھڈس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن اس قدر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آپ کو کوئی اس میں مسئلہ پیش آئے اور آف کورس نقشوں کی چارٹوں کی مدد سے مثالوں کی مدد سے میری پوری کوشش ہوگی کہ اس عمل کو آسان تر بنایا جائے لیکن ساتھ ساتھ کانٹینٹ بھی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو رہے تو جیسے کہ آج کے لیکچر کا ٹائٹل آپ پڑھ رہے ہوں گے سپروائز اینڈ اور ورسز ان لرننگ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو مطلب بتا دوں اور پھر ہم لیکچر شروع کرتے ہیں سپروائز لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیٹا مائننگ پرفارم کی جا رہی ہے تو کچھ ایسی انفارمیشن بھی اویلیبل ہے جو آپ کو مائننگ میں مدد دے سکتی ہے اس کو سپروائز لرننگ کہا جاتا ہے وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ میں کتنے گروپس یا کلاسز ہونی چاہیے اور جو گروپس اور کلاسز ہیں ان کی پراپرٹیز کیا ہیں جب ہم انسپروائز لرننگ کی بات کریں گے تو آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن یا اے پرائر نالج نہیں ہے یا آپ کوئی ایسے فیکٹرز ان پٹ میں نہیں دے سکتے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کے جو فسیلیٹیٹ کریں ڈیٹا مائننگ کو مثال کے طور پہ بعض جو مائننگ ٹیکنیکس ہیں وچ آر سپروائز مائننگ ٹیکنیکس وہاں آپ کوئی میجر دے دیتے ہیں کہ یہ چیز یہ اتنی ہونی چاہیے فلان میجر اتنا ہونا چاہیے لمبا ویلیو اتنی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ جہاں بھی انپٹس دی جا رہی ہیں ڈیٹا مائننگ کے لیے وہ سپروائز لرننگ ہے اور جہاں یوزر یا اینڈ یوزر ان پٹ نہیں دیتا دیٹ از ان لرننگ تو اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہوں تھوڑی سی پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ڈیٹا مائننگ میں ڈیٹا سٹرکچرز کون سے ہوتے ہیں ڈیٹا سٹرکچر کا مطلب پیور ڈیٹا سٹرکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ یہاں پہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈیٹا کو آپ نے سٹور کس طرح سے کرنا ہے تو اگر آپ ایک نظر سکرین پہ ڈالیں تو وہ جو دو شکلیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے آئیم ہی ہیں ایک کا نام ڈیٹا میٹرکس ہے ایک کا نام سملیٹی اور ڈسملیٹی میٹرکس ہے ڈیٹا میٹرکس کا مطلب وہ ٹیبل ہے یا وہ ڈیٹا بیس ہے جو کہ ڈیٹا مائننگ الگورزم کی ایز انپٹ استعمال ہوگی تو وہ جو ٹیبل ہے اس کا سائز یا ڈائمینشنس کیا ہوں گے عام طور پہ جو نمبر آف ریکڈز ہوتے ہیں جس کو کہ آپ کسی بھی ویریبل سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیئر ٹو نمبر آف ایٹریبیوٹس مثال کے طور پہ اگر آپ کسٹمر ٹیبل کی مثال لیں تو کسٹمر ٹیبل میں جو کسٹمر کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ 10 15 20 ہوں گے یا پچیس 30 ہوں گے لیکن جو ٹوٹل نمبر آف کسٹمرز ہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ پاکستان میں ٹین ملین موبائل یوزرز ہیں اگر ٹاپ کمپنی کے پاس ون تھرڈ تھری پوائنٹ ملین یا تینتیس لاکھ یوزرز ہیں تو ان کا جو کسٹمر ٹیبل ہے وہ تو بہت بڑا ہوگا یعنی کہ روز بہت زیادہ ہوں گی ایٹریبیوٹس تھوڑے ہوں گے کالمس تھوڑے ہوں گے تو یہ جو ڈیٹا میٹرکس ہے یا جو ڈیٹا بیس ہے جو ٹیبل ہے اس میں آف کورس ایک انڈیکس ہوگی آئی اور J. اس انڈیکس کی بیس پہ آپ پرٹیکولر رو میں سے پرٹیکولر کالم میں سے یعنی کہ جو سیل بنتا ہے ان کی انٹرسیکشن کا اس کے کانٹینٹس اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو ساتھیو یہ تو ہوگی ڈیٹا میٹرکس ڈیٹا میٹرکس کے بعد اب ایک اور چیز میں نے آپ کو سکرین پہ دکھائی ہے ایک نظر دیکھ لیں سے آپ اس کا نام ہے سمیلیریٹی میٹرکس یا اس کو ڈس سملیٹی میٹرکس بھی کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس میٹرکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیئر وائز یعنی کہ آپ نے ایک رو اٹھائی ڈیٹا میٹرکس کی اور دوسری رو اٹھائی سات والی ان کی آپس میں آپ نے سملیرٹی یا ڈسملیرٹی نوٹ کی پہلے تو رو کی اپنے آپ سے سملیرٹی نوٹ کریں گے جو کہ کیا ہوگی جو کہ ون ہوگی اس کے بعد رو ون کی رو ٹو سے نوٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو جو ڈسملیرٹی میٹرکس ہے یہ اس کے سیکنڈ کالم کی انٹری بن جائے گی یعنی کہ جب رو کو آپ رو سے کمپیئر کریں گے تو ڈسملریٹی میٹرکس یا سملریٹی میٹرکس کے انڈیکس ون ون پہ ون جائے گا جب رو ون کو رو ٹو سے اس کی سملیریٹی نکالیں گے ڈیٹا میٹرکس کی تو آپ کی جو سملریٹی میٹرکس ہے اس کی رو ون کے کالم 2 میں وہ ویلیو چلی جائے گی اور اس طرح آپ بھرتے چلے جائیں گے سملیریٹی میٹرکس کو آبویس بات ہے کہ جو سمیلیرٹی رو 1 کی رو ٹو کے ساتھ ہے وہی سملیرٹی رو ٹو کی رو ون کے ساتھ بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو ڈس سملریٹی میٹرکس ہے وہ ایک اسکوائر میٹرکس ہوگی اور نہ صرف وہ اسکوئر ہوگی بلکہ وہ سمیٹرک ہوگی اور ڈائگنل کی ساری ویلیوز اس کی ون ہوں گی تو اگر آپ کی ڈیٹا میٹرکس میں این روز تھیں اور این کالمس تھے تو آپ کی جو سملیریٹی میٹرکس ہے اس میں این روز اور این کالمز ہوں گے ٹھیک ہے جی تو ذرا سے مجھے بتائیے گا کہ سیمیلیٹی میٹرکس کو کمپیوٹ کرنے کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی کتنی ہوگی جی اس کی این اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی ہوگی این اسکوئر انٹو ایم اس لیے کہ جتنا بڑا ویکٹر ہوگا جتنا بڑا ہیڈر ہوگا وہ بھی تو ٹائم کمپیوٹیشن میں استعمال ہوگا اب میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو کلیر ہوگا کہ میں نے آپ کو ڈس میٹرکس یا سیمیٹی میٹرکس کے بارے میں کیوں بتایا تھا ایک اور میں آپ آخری بات بتاتا چلوں اگلی سلائڈ پہ پہلے کہ جب ہم سملیٹی میٹرکس نکالیں گے یا کمپیوٹ کریں گے فام ڈیٹا میٹرکس تو اس کے لیے پیرسن کورلیشن استعمال کیا جاتا ہے اور بھی بہت سی ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں یوکلیڈین ڈسٹنس بھی ہو سکتا ہے لیکن جو جو میں لیکچر ابھی دے رہا ہوں اس میں زیادہ تر پیرسن کورلیشن استعمال کی جائے گی وہ آپ نے یقیناً سٹیٹسٹکس میں, یقین میں پڑھی ہوگی آپ نے یا کسی اور جونیئر کورس میں پڑھا ہوگا تو اب میں ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ تو سملرٹی اور ڈسملٹی میٹر سے ہم نے ڈسکس کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اب ہم جاتے ہیں مین ٹائپس آف ڈیٹا مائننگ کے اندر کہ ڈیٹا مائننگ کی مین کلاسز کیا ہیں جو کہ لیکچر کے ٹائٹل میں بتایا گیا تھا وہ کلاسز ہیں سپروائزڈ اینڈ انسپروائزڈ پہلے میں بات کرتا ہوں سپروائزڈ کی سپروائزڈ میں ایک تو جیسے بیزین کلاسیفکیشن یا بیزین ماڈلنگ ہے کے بعد نیورل نیٹورکس بھی ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سی اس میں ٹیکنیکس ہیں جو کہ سپروائز میں استعمال ہوتی ہیں یہ بیزین کلاسیفیکیشن کیا ہے یا بیزین ماڈلنگ کیا ہے بس میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں گا کیونکہ اس اس لیکچر کا مقصد اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے اور اس ڈیٹا سیٹ کی جب آپ نے پروسیسنگ کی یا اس کی پروفائلنگ کی سی فار ایگزامپل تو آپ کو پتہ چلا کہ جو اس میں ڈیٹا ہے مختلف چیزیں ہیں ان کی کیا اکرنس کی پرابیبلٹی ہے اور اس پرابیبلٹی کی بیس پہ آپ ایک ہائپوتھس فارم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیٹا سیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب کسی ایک چیز کے ہونے کی کیا پرابیبلٹی ہے بیسڈ اپان دا ہائپوتھس اینڈ دا ڈیٹا اویلیبل شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو لیکن سر آپ کو بس اتنا ہی بتانا مقصد تھا اس طرح جو ڈسیجن ٹریز ہیں اس میں آپ یہ استعمال میں لا سکتے ہیں فار ایگزامپل ایک انشورنس کمپنی ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سے لوگ زیادہ رسک فیکٹر ہے عام طور پہ جس شخص کی عمر کم ہو سے پچیس ایک سال کے قریب ہو اس کی شادی نہ ہوئی بھی ہو ٹھیک ہے جی اور اس کی نوکری زیادہ سٹیبل نہ ہو تو وہ ذرا ایک رسک رسک ہے اس کے اندر انشورنس اس کو آفر کرنے میں یا اس کو کریڈٹ کارڈ آفر کرنے میں ہاں جس کے بچے ہوں گے وہ اگر اپنا نہیں سوچتا تو بچوں کا ضرور سوچے گا گاڑی چلاتے ہوئے اس لیے وہ رسک فیکٹر کم ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ڈسیجن ٹری بنایا گیا تو پہلے سے پتا تھا کہ کلاسز کتنی ہیں یعنی کہ لو رسک کسٹمر ہائی رسک کسٹمر اور ان کے ایٹریبیوٹ پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اس لیے اس کو سپروائز لرننگ کہا جاتا ہے اب میں تھوڑا سا کو بتاتے چلوں ان سپروائز کے بارے میں انسپروائزڈ لرننگ کیا ہے انسپروائز لرننگ جو کہ شاید آپ کو میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بتایا تھا ڈیٹا مائننگ کے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ نمبر آف کلاسز کتنی ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کلاسز کی پراپرٹیز کیا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی طرح سے بھی گائڈ نہیں کر رہے ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک کو کہ اس نے ڈیٹا مائننگ کیسے کرنی ہے دیر از نو گائڈنس آپ اس کوئی انپٹ نہیں دے رہے کہ جی سگما لیمڈا یا کسی اور پیرامیٹر کی وچ ویریز فرام ایپلیکیشن ڈومین ٹو ایپلیکیشن ڈومین اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے انٹرسٹنگ انف بعض لوگ جو کہ اپنی ٹیکنیک کو کہتے ہیں کہ دس از انسپروائز لرننگ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انپٹ دیتے ہیں تو جو پیور انسپروائز لرننگ ٹیکنیک ہے اس میں ہیومن ہینڈ سے کوئی انپٹ نہیں جاتی یوزر ہینڈ سے کوئی انپٹ نہیں جاتی ہاں اگر کچھ اس کو ڈیٹا کے بارے میں معلومات چاہئیں تو وہ البورزم خود بخود اس کو انالائز انیل کر کے ان ایٹریبیوٹس کو استعمال کر سکتا ہے تو جو آپ کی ان سپروسڈ لرننگ ہے اس کی تقریباً دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں ون وے کلسٹرنگ ایک کو کہتے ہیں ٹو وے یا بائی کلسٹرنگ ون وے کلسٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ایک ڈیٹا میٹرکس کو کلسٹر کیا تو کلسٹر کرنے کے لیے آپ نے تمام کے تمام ایٹریبیوٹس کو استعمال کیا اور عام طور پہ اس ٹیکنیک میں ایک سیملیٹی میٹرکس بنائی جاتی ہے اس کو کلسٹر کرتے ہیں اور جو روز کلسٹر ہوتی ہیں اس کے کارسپانڈنگ ڈیٹا میٹرکس میں کلسٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو بائی کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے زیادہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں روز اور کالمس کو سائملٹینیسلی کلسٹر کیا جاتا ہے یا بائی کلسٹر کیا جاتا ہے اس میں کوئی سملیرٹی یا ڈسملیرٹی میٹرکس نہیں بنائی جاتی تو جو آپ کی بائی کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے وہ ایک لوکل ویو دیتی ہے آپ کو آپ کے ڈیٹا سیٹ کے بارے میں اور جو کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے یا ون وے کلسٹرنگ ہے دیٹ گیوز یو ار گلوبل ویو تو ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو گلوبل ویو دیکھیں اور گلوبل ویو سے جو آپ کو کلسٹر آف انٹرسٹ ملیں ان کی آپ مزید جانے کے لیے بائی کلسٹرنگ کر لیں مطلب کہ دے کائنڈ of کامپلیمنٹ ایچ ادر اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ان کی کلاسیفیکیشن تو ہو چکی ان کی ٹائپس تو میں نے بتا دی آپ کو اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اگلا پوائنٹ کلسٹرنگ کے بارے میں ہے اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں منیمم اور میکسیمم ڈسٹنس کی ڈسٹنس کو میں نے ڈبل کورس میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن میجر جو یہ کہے کہ کون سا ریکارڈ دوسرے ریکارڈ سے سملر یا ڈسملر مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کی ہائٹ کو دیکھیں کسی شخص کی ہائٹ کو دیکھیں اور بہت سارے شخص ہیں جن کی ہائٹس کو نوٹ کیا ہوا ہے تو جن لوگوں کی ہائٹ جن لوگوں کی ہائٹ سملر ہوگی ہم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ دے آر سملر گروپ کیونکہ ان کی ہائٹ سملر ہے اور جن لوگوں کی ہائٹ میں زیادہ فرق ہے ان کو وہ کہیں گے کہ یہ لوگ ڈس سملر ہیں ان کی ہائٹ میں زیادہ فرق ہے یہ ہائٹ بھی ہو سکتی ہے یہ جی پی اے بھی ہو سکتا ہے یہ سیلری بھی ہو سکتی ہے میں ابھی سنگل ایٹریبیوٹ کی بات کر رہا ہوں سمپلسٹی کے لیے تو دیر ہیز ٹو بی اے میکنیزم آف میجرنگ دا سیملٹی اور ڈسملیرٹی یہ میں اگلے لیکچر میں یا اگلی سلائیڈ میں تھوڑا سا آپ کو اور بتاؤں گا بیسکلی اگلی سلائیڈ میں ہی بتاؤں گا تو وائی ان دا کانٹیکس آف کلسٹرنگ کلسٹرنگ میں جب ہم کلسٹرس کریئٹ کریں گے یعنی کہ انسپروائز لرننگ میں وچ ول بی اے گروپنگ آف پوائنٹس آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ دیر کین بی این ایمبیگیوٹی ان دا گروپنگ اور کلسٹرنگ آف پوائنٹس تو میری بات غور سے سمجھیے گا تو جب کلسٹرنگ ہوگی تو ان پوائنٹس کو ایک کلسٹر میں فال کرنا چاہیے جن کے درمیان میں ڈسٹینس کم ہے یعنی کہ انٹر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کلسٹر کے ود جو پوائنٹس ہیں ان کی اس میں ڈسٹینس کم ہونا چاہیے یعنی کہ جو انٹرا کلسٹر ڈسٹینس ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے اف کورس ایک ڈیٹا سیٹ میں ایک سے زیادہ کلسٹرز ہو سکتے ہیں تو جو دو ڈیفرنٹ کلسٹرز ہوں گے ان کے درمیان جو یعنی کہ جو انٹر کلسٹر ڈسٹنس ہے اس کو زیادہ ہونا چاہیے تبھی تو وہ کلسٹر بنیں گے اس کے ایک مثال لیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں دو ایٹریبیوٹس کو پک کرتا ہوں ایک ہے ایج آف انمپلائی اور ایک اس کی سیلری ہے تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں اس کو گرافیکل شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف پوائنٹس ہیں اور ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک کسٹمر کو کورسپونڈ کرتا ہے یعنی کہ ایک ریکرڈ کو کورسپونڈ کرتا ہے اور ایکس کے اوپر ایج ہے اب مثال کے طور پہ جیسے کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جو کہ سکسٹی کے قریب ہے یعنی کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی سیلری یا ان کی کوئی پینشن پہ ان کا گزارا ہو رہا ہے اور اسی سکسٹی ایج کے اراؤنڈ آپ ایک اور بھی گروپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ گروپ بن چکے ہیں کلسٹرنگ ہو گئی ہے اور یہ چیزیں سرکلز کے اندر آ گئی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور گروپ ہے جو کہ سکسٹی ایج کا ہی ہے لیکن ان کی سیلری جو ہے وہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے یہ ابھی ریٹائر نہ ہوئی ہوں اور یہ اپنی اپنی کمپنیز چلا رہے ہوں یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے سیلری بڑھتی جا رہی ہے ہاں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی سیلری کم ہو جاتی ہے اس میں جو کلسٹر ہے سی فار جس کو جو کہ پہلا کلسٹر ہے یعنی کہ ینگ پیپل وتھ لو سیلری وہ کافی فاصلے پہ ہے ان لوگوں سے کہ جن کی عمر زیادہ ہے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جن کی سیلری بھی کم ہے یہی پوائنٹ میں سٹریس کر رہا ہوں کہ جو کلسٹرس کے درمیان فاصلہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تبھی تو پراپر کلسٹرنگ ہوگی ہاں اس میں ایک چھوٹا سا کلسٹر اور بھی ہے جو کہ ینگ لوگ ہیں جن کی سیلری لیکن بہت زیادہ ہے اس کو آؤٹ لائٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ہیں جن کی ابا کی کمپنی ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر ابا نے محنت کر کے کمپنی اسٹیبلش کی ہے تو بچوں تک بھی تو کوئی بینیفٹ پاس ہونا چاہیے تو میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آؤٹ لائر کیا ہے اور انٹرا کلسٹر اور انٹر کلسٹر ڈسٹنس کا کیا سگنیفیکینس ہے ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں ہاؤ کلسٹرنگ ورکس کلسٹرنگ کام کیسے کرتی ہے میں آپ کو تھوڑی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کلسٹرنگ میں ایک دیر ہیز ٹو بی اوشن آف ایسوسیئیشن بٹوین دا ریکڈس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں جی ساتھی ہو دیر ہیز ٹو بی ا نوشن آف کہ کون سے ریکڈس وچ آر ایسوسیڈ with other ریکڈس یہ ایک ایسوسیشن ہونی چاہیے تبھی تو کلسٹرنگ ہوگی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو جب یہ ایسوسیئیشن آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے کو اس ایسوسیشن کو کیسے ڈھونڈیں گے اس ایسوسیشن کا ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیر ہیز ٹو بی اے ڈسٹینس میٹرک اور وہ جو ڈسٹینس میٹرک ہے آپ نے اس کو کسی طرح سے اس ایسوسیشن میں میپ کرنا ہے یعنی کہ وہ ریکرڈس جو زیادہ ایسوسیٹیڈ ہیں آپس میں اس کو آپ کوانٹیفائی کر سکیں اس ایسوسیشن کو اور ایک بات یاد رکھیں جو کہ بہت ڈیٹیل ہے ڈیٹا مائننگ کے میں اس میں نہیں جا رہا کہ ہم جن ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس نمیرک ایٹریبیوٹس ہوں ایٹریبیوٹس نان نمیرک بھی تو ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ کسی کی اپوائنٹمنٹ کسی کا جاب ٹائٹل یہ نان نمیرک ہے کسی کی پسند ناپسند یہ نان نمیرک ہے کسی کی جینڈر یہ ایک بولین ٹائپ ایٹریبیوٹ ہے سمجھ نہیں بات میری اس طرح بہت سے نان نمیرک ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں تو ان سب نان نمیرک ایٹریبیوٹس اور نمیرک ایٹریبیوٹس کو لے کے ایک ایسوسیشن میجر بنانا ہے آپ نے جو کہ ایسوسیٹ کرے گا ریکڈس کو جب اس ایسوسیشن کا کو کوئی میجر بنا لیں گے دیٹ ول ریفلیکٹ دا سمیلیرٹی بٹوین ریکڈس اور اس سیملیرٹی کی بیسس کے اوپر ایک سملیرٹی میٹرکس بنائی جائے گی ابھی میں ون وے کلسٹرنگ کی بات کر رہا ہوں یہ جو سملیٹی میٹرکس بنے گی یہ ایک اسکوئر میٹرکس ہوگی اور ایک سیمیٹرک میٹرکس ہوگی جس کے ڈائنل کی ساری ویلیوز ون ہوں گی یہاں تک میرے ساتھ ہیں آپ اب تھوڑا سا میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں یہ جو آپ کی میٹرکس بنے گی اس میں اف کورس چونکہ یہ سملیریٹی میٹرکس ہے اس کو آپ پیرسن کورلیشن سے نکال رہے ہیں اس لیے اس کے اندر ویلیوز جو ہوں گے بٹوین پلس 1 اینڈ مائنس ہوں گی یعنی کہ جو چیزیں اپوزنگ ہیں ایک rise کر رہی ہے ایک fall کر رہی ہے ان میں تو کورلیشن مائنس ہوگی اور جو ایک ساتھ رائز کر رہی ہیں ایک ساتھ فال کر رہی ہیں ان میں کورلیشن آف کورس پلس ون ہوگی اور جن میں کوئی کورلیشن نہیں وہ زیرو سے ہوگا تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم سمپلسٹی کے لیے یہ جو میٹرکس تھی اس کو ہم ایک بائنڈری میٹرکس سے ریپرزنٹ کرتے ہیں بائنڈری سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ اگر کورلیشن پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہے تو اس کو ون سے ریپرزنٹ کرو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا ایک ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی تھی تھریشول کے ریفرنس سے اور اگر کو ریلیشن پوائنٹ ون سے کم ہے اس کو زیرو سے ریپرزینٹ کرو اس کا نتیجہ عزیز طلباء طالبات یہ نکلے گا کہ جو آپ کی سملیٹی میٹرکس ہے جو کہ ریئل میٹرکس تھی وہ ایک بائنری میٹرکس بن جائے گی بات سمجھ رہے ہیں آپ سوال یہ کہ ابھی تک کلسٹرنگ کہاں ہے کلسٹنگ تو ابھی تک ہوئی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کلسٹرنگ کیسے ہوگی یہ جو آپ کی بائنری میٹرکس بن جائے گی اب آزیوم کریں کہ یہ میٹرکس ایک گراف کو ریپرزینٹ کرتی ہے میٹرکس گراف کو ریپرزینٹ کرتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا ڈیٹا اسٹرکچر سے کورس میں بھی اور ایلگردمز میں بھی کہ گراف کو میٹرکس کی فام میں اسٹور کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دیر کین بی اے میٹرکس ڈیٹا اسٹرکچر ٹو اسٹور اے گراف بات سمجھ ہیں آپ جو میٹرکس اب ہم زیوم کرتے ہیں یہ جو سملیٹی میٹرکس ہے یہ گراف ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کچھ پراپرٹیز کو استعمال کرنا ہے گراف کی اور اس کی بیسس پہ ہم نے مشکل تو بات نہیں ہو رہی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی کلسٹرنگ ہوگی کیسے یہ جو میٹرک میٹرکس ٹھیک ہے جی اس میں ہم دو طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں کلسٹرز کو ایک کو کہتے ہیں گراف پارٹیشننگ گراف پارٹیشننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گراف کو اس طرح سے بریک کیا گراف کو اس طرح سے بریک کیا کہ آپ کو پتہ ہے نا ایج کسے کہتے ہیں لنک بٹوین ٹو ورڈس آپ نے اس طرح سے گراف کو پارٹیشن کیا بریک کیا کہ پارٹیشن کے اندر جو آپ کے ورٹیسز آئے ہیں ان میں زیادہ کنیکٹیوٹی ہو اور جو پارٹیشن کے اکراس ورٹیسز ہیں ان میں کم کنیکٹیوٹی ہو آپ کو یہ بات سمجھ تو ساتھی گراف پارٹیشننگ سے ہم نے کلسٹرنگ کی یعنی کہ ان ورڈسز کو علیحدہ کر لیا جن میں زیادہ کنیکٹیوٹی ہے زیادہ ایجز ہیں اور ان کو علیحدہ کر لیا جن میں کے زیادہ ایجز ہیں لیکن اکراس دوز پارٹیشن ایجز تھوڑے ہیں تو جو ریکارڈ اس ورٹک سیٹ کو کورسپونڈ کریں گے وہ ایک کلسٹر کو بلونگ کریں گے جو اس ورٹک کو کریں گے وہ ایک کلسٹر کو کریں گے اس کے علاوہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہ کلک ڈیٹیکشن کہتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو اس سے بات سمجھ آ جائے گی کہ ون وے کلسٹرنگ کیسے ہوتی ہے ون وے کلسٹرنگ کی ایگزامپل کے لیے آ, سمجھنے ایک آسانی کے لیے میں نے پہلے ایک ڈیٹا میٹرکس لی اور جو ڈیٹا میٹرکس تھی اس میں میں نے جان بوجھ کے تین کلسٹر ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور وہ جو ڈیٹا میٹرکس تھی اس کے بعد میں نے اس سے ایک سمیلیریٹی میٹرکس بنائی اور چونکہ میں نے اس میں کلسٹر پہلے ڈال دیے تھے ڈیٹا میٹرکس میں تو ان کو میں نے کلر بھی اسائن کر دیا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو اب جو میرے پاس سمیلیٹی میٹرکس آ گئی اس کو میں نے رینڈملی پرمیوٹ کر دیا اور اس میں نوائز بھی ڈال دیا تو اب جو شکل بنتی ہے ساری بات کی آپ اسکرین پہ دیکھیں یہاں پہ جو امیج آپ کے پاس ہے جس پہ ان پٹ لکھا ہوا ہے یہ کورسپونڈ کرتی ہے سمیلیٹی میٹرکس کو جو ایک ایسی ڈیٹا میٹرکس سے بنائی گئی ہے جس میں کہ تین کلسٹر ڈال دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ بلیک نظر اور کچھ آپ کو اس میں وائٹ پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے جو وائٹ پوائنٹس ہیں وہ مسنگ ڈیٹا ہے یعنی کہ مسنگ ڈیٹا ان دا یہ جو مسنگ ڈیٹا ہے یہ سملرٹی میٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے اور مسنگ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا میٹرکس میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا کوالٹی کا ایک ایشو ہے کہ ڈیٹا مسنگ بھی ہوتا ہے اس کا جو گراف ماڈل تھا اس میں مسنگ ڈیٹا کے کورسپونڈنگ ایجز مسنگ ہوں گے اس میں جو آپ کو بلیک پوائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ کورسپونڈ کر رہے ہیں نوائز کو یعنی کہ وہ ڈیٹا جو کہ وہ ویلیوز ڈیٹا کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں ٹھیک ہے جی اور ان دا گراف ماڈل یہ وہ ایڈیشنل ایجز ہیں تو آپ نے دیکھا عزیز طلباء طالبات کے ان پٹ میٹرکس عام حالات میں بھی ڈیٹا میٹرکس کے بعد جو ان پٹ میٹرکس بنتی ہے سملیریٹی میٹرکس وہ کچھ ایسی ہی لگتی ہے اب میں اس پہ کلسٹرنگ پرفارم کرتا ہوں اب کلسٹرنگ کی میری ایک اپنی ٹیکنیک ہے انڈیجنس جب میں اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے کلسٹرنگ کرتا ہوں تو جو سے رزلٹ آتا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ اس میں آپ دیکھیں کہ تین کلسٹر بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں ان کو کلر کوڈ بھی کر دیا گیا ہے اور کلسٹر کے اندر جو وائٹ اسپاٹس ہیں مسنگ ڈیٹا کو کورسپانڈ کر رہے ہیں بلیک اسپاٹس جو ہیں وہ نوائز کو کورسپانڈ کر رہے ہیں یاد کریں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک اچھی کلسٹرنگ ٹیکنیک کو روبسٹ ہونا چاہیے یہ جو ٹیکنیک میں نے آپ کو دکھائی ہے جس کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک روبس ٹیکنیک ہے اتنے نوائز میں بھی اس نے بڑی صحیح قسم بھی کلسٹرنگ کر دی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ایک ڈیٹا مائنگ ٹیکنیک کے بارے میں بتایا تھا جس کو کہتے ہیں جینیٹک الگورزمس تو جو میں نے خود بھی کر کے دیکھا ہوا ہے کہ زیادہ نوائز میں جینیٹک الگورزم اچھے نہیں چلتے یہ جو میں نے آپ کو گراف بیس ٹیکنیک بتائی ہے یہ خاصی روبس ٹیکنیک ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دیتی تھی سمولیٹڈ کی یعنی کہ ڈیٹا خود جنریٹ کیا تھا اس میں کلسٹر بھی خود ہی ڈالے تھے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ریل ڈیٹا سیٹ کی جس میں کہ ایگریکلچر ڈیٹا کو استعمال کیا گیا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اور وہ ایکچول ریئل ڈیٹا کی مثال ہے ڈیٹا مائننگ ایگریکلچر ڈیٹا اس میں میں نے کیا کیا ہے جی اس میں میں نے ایک ڈپارٹمنٹ آف پیسٹ وارننگ ہے اس سے پیسٹ کاؤٹنگ کا ڈیٹا لیا year 2001 کا 2002 کا اس کی میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور اس ڈیٹا کو لے کے اس میں کچھ ایٹریبیوٹس پہ کیے ایٹریبیوٹس تھے کہ ورائٹی کون سی استعمال کی گئی ہے فارم کا ایریا کتنا ہے اور پیسٹیسائڈ کون سا استعمال کیا گیا تھا ان ایٹریبیوٹس کو کچھ لے کے میں نے کچھ ایک دو ایٹریبیوٹس اور بھی ساتھ لیے اس کو لے کے ایک سملیرٹی میٹرکس بنائے یوزنگ دا پیس اینڈ کورلیشن اب وہ جو سمیلیریٹی میٹرکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ویلیوز بٹوین پلس ون اینڈ مائنس ون ہوتی ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ کو ڈیٹا اس طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھنا بھی آسان ہو تو جو پازیٹیو کو ریلیشن ہے موسٹ پازیٹیو یعنی کہ پلس ون اس کو گرین سے ریپرزینٹ کیا اور جو نگیٹیو یعنی کہ مائنس ون اس کو ریڈ سے ریپرزینٹ کیا اور جیسے جیسے یہ ویلیوز کی طرف بڑھتی گئیں ان کا کرتے گئے. تو اس کے نتیجے میں جو سملریٹی میٹرکس بنی کلر کوڈڈ وہ آپ کی سکرین پہ آ چکی ہے جس کے نیچے ان پٹ لکھا ہوا ہے جس کو آپ ڈیٹا ویجوائزیشن بھی نبے کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اس ڈیٹا سیٹ میں شاید چھ یا سات سو ریکارڈس تھے تو جو ان کے آپس کے ریلیشن شپس ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ٹیبل جس میں کہ سات سو ریکارڈز ہوں ایک نظر میں نہیں دیکھ سکتے لیکن اس ان پٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر کلسٹرنگ ٹیکنیک استعمال کی جب اس پہ کلسٹرنگ کی تو جو رزلٹ آیا وہ اب آپ کے سامنے سکرین پہ آ چکا ہے جس کے نیچے کے آؤٹ پٹ لکھا ہوا ہے کلسٹرڈ آؤٹ پٹ اس میں کلسٹرز کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے کلسٹر آ چکے ہیں ویسے بھی کلسٹرز نظر آ رہے تھے کہ جو گرین پوائنٹس ہیں وہ آپس میں گروپ کر گئے ہیں یعنی کہ جو ہائی کورلیشن والے پوائنٹ تھے یعنی کہ وہ ریکڈس جن میں ہائی ایسوسیشن تھی وہ ساتھ گروپ کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ گروپنگ ایم میں چاہیے تھی اور جن پوائنٹس میں اسوسیئشن کم تھی وہ ریڈ الگ ہو چکے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں تو جو ان پٹ میٹرکس ہے اور جو آؤٹ پٹ میٹرکس ہے وہ دونوں آئیڈینٹیکل ہیں صرف روز اور کالمز کے آرڈر کو چینج کر دیا گیا ہے جو کلسٹر آپ کو آؤٹ پٹ میں نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹا یہ رلیشنشپ ان پٹ میں بھی تھا لیکن ری آرڈرنگ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ چیز جو ہے اس نے کر کے دکھا دیا ہے انٹرسٹنگ انف اگر آپ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن پہ جائیں اور ڈیٹا مائننگ اور ایگریکلچر پہ سرچ کریں تو آپ کو شاید چار لاکھ سے زیادہ ہٹس نظر آئیں گی تو یہ جو رزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید چوتھے پانچویں نمبر پہ آئیں گے جو کہ آپ کے استاد کا کام ہے تو اس کے بعد میں آپ ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں اور آپ کو مزید ٹیکنیکس کے اور ان کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ تو ہم نے بات کی کلسٹرنگ کے بارے میں اس میں ایک بات بتاتا چلوں میں کلاسیفکیشن ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جو رزلٹ آئے اس کا سگنیفیکینس کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا یہ کہ اس رزلٹ سے یہ پتہ چلا کہ کون سے فارمرز یعنی کہ بڑے زمیندار یا چھوٹے ذمہ کس طرح کی ورائٹیز استعمال کر رہے ہیں کون سا پیسٹسائڈ استعمال کر رہے ہیں کس کوانٹٹی میں استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ پیسٹسائڈ بناتی ہے یا ایک جو کہ سیڈ بناتے ہیں کاٹن کے ان کے لیے بڑے کام کی انفارمیشن ہے کہ اس کو کیسے اور کب اور کہاں استعمال کرنا رہے اب میں آپ کو کلاسیفکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کلاسیفکیشن کام کیسے کرتی ہے کلاسیفیکشن سمجھنے کے لیے پہلے تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ اس تصویر کو دیکھیں اس کے بعد میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گا تو ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں آپ اسکرین پر دیکھیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے ایک اس کو پجن ہول باکس بھی کہتے ہیں ایک الماری سمجھ لیں اس الماری کے اندر بہت سے خانے ہیں باکسیز بنے ہوئے یعنی کہ ہر کھانا اور باکس جو ہے وہ ایک کلاس کو کورسپونڈ ہے اور یہ پوری کی پوری الماری ہے یہ کلاسیفائر ماڈل اب اس شخص کے ساتھ ایک آ, سٹیک بھی پڑا ہوا ہے جو کہ ان سین ڈیٹا کا ہے یعنی کہ اس کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ یہ ڈیٹا سیٹ یا یہ پیجز جو ہیں یہ کس کلاس کو یا کس پجن ہول کو بلونگ کرتے ہیں تو جو کلاسیفیکیشن ٹیکنیک ہے اس کی بیسس پہ آپ اس ماڈل کو استعمال کریں گے اور ہر پیج کو اٹھا کے اس کے خانے میں ڈال دیں گے اس کو اٹھا کے اس کے خانے میں ڈال دیں گے اور اس طرح کلاسیفیکیشن ہو جائے گی مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ کلاسیفکیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ صرف ایک ماڈل پہلے ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کلاسز کون سی ہیں اور کلاسز کتنی ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں آپ میری بات سمجھیں تو جب آپ ایک کاغذ اٹھائے گا وہ شخص تو اس کاغذ پہ جو چیزیں ڈیٹا ہے اس کی پراپرٹیز کی بیسس پہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے خانے یا پجن ہول میں اس کاغذ کو ڈالنا ہے اور اس طرح کلاسیفکیشن ہو جائے گی اس کے کیا استعمال ہیں کلاسیفکیشن کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے فار ایگزامپل کسٹمر سیگمنٹیشن کرنی ہے یا اگر فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہیں ان کو پکڑنا ہے یعنی کہ یہ منی لانڈرنگ کی پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ڈیٹا مائننگ استعمال کی جاتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اور فارملی بتاتا ہوں کہ یہ جو کلاسیفکیشن ہے یہ کیسے چلے گی ہاؤ کلاسیفکیشن ورکس اس میں جو جیسے کلاسفیکیشن کام کرتی ہے کچھ تو میں آپ کو پچھلی سلائیڈوں میں پچھلے لیکچر میں ذرا بتاتا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا یعنی کہ اٹ واز کائنڈ آف اسپرنکلڈ اکراس آل دز لیکچرس لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں یہ ٹیکنیک اس طرح چلے گی کہ آپ ڈیٹا سیٹ لیں گے اور اس کے دو حصے کر دیں گے ایک کو آپ کہیں گے ٹریننگ سیٹ ایک کو آپ کہیں گے ٹیسٹ سیٹ تو جو ٹریننگ سیٹ ہے اس کو استعمال کر کے ایک ماڈل بنائیں گے ٹھیک ہے جی اور وہ آپ کا کلاسیفائر ماڈل ہوگا اب جو آپ کا ٹیسٹ سیٹ ہے اس کا ہر ریکارڈ جو ہے وہ آپ اس ماڈل میں ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا ماڈل اس ریکارڈ کو کون سی کلاس اسائن کرتا ہے کیونکہ یہ کلاسیفیکیشن کی پرابلم ہے اس لیے جس ڈیٹا سیٹ کے آپ نے دو سے کیے تھے آپ کو ہر ریکارڈ کی کلاس کے بارے میں بھی پتہ ہے تو جو آپ کا ٹیسٹ سیٹ ہے اس کے جو رزلٹس آئیں گے کلاسیفیکیشن کے اس ریزلٹ کو آپ چیک کریں گے اس کی کلاس کے ساتھ اور اس کی ایکوریسی کیا ہوگی جتنے میچز ہوئے ہیں ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ریکٹس دیٹس اٹ اس کو آپ کانفیڈنس لیول بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اس ماڈل کی ایکوریسی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا آپ کی انٹرسٹ کے لیے تھوڑے میں نے اس کو ایک شکل بھی بنا دی ہے جس میں کچھ پلیئیں اور کچھ ویلس چل رہے ہیں وہ عام طور پہ کوئی ایسی تو انجن نہیں ہوتا ڈیٹا مائننگ کا لیکن یہ صرف آپ کی سمجھانے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اگزامپل دیتا ہوں اور اس سے میں آپ کو ایک بڑا ایک اچھا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا جی ساتھی ہو تو وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور یہاں پہ ہم ماڈل کی بیس پہ پرڈکشن کریں گے یعنی کہ ہم ایک ڈیٹا سیٹ لیں گے اس ڈیٹا سیٹ کو استعمال کر کے ہم اس میں حصہ کر کے ایک ٹریننگ سیٹ بنائیں گے ٹریننگ سیٹ سے اس کا ایک کوئی رولز گے اور ماڈل بنے گا پھر اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے سارا کچھ کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں وہ ایگزامپل سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتاؤں کہ یہ اگزامپل کرنے کی ضرورت کیا تھی وائی وائی ڈیٹا مائننگ واٹ ڈیٹا مائننگ کین ڈو فار می ہمیشہ یاد رکھیں آپ جس کے پاس بھی جائیں گے کہ میں نے ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ پڑھ لی ہے مجھے ڈیٹا مائننگ آتی ہے وہ پوچھے گا بھائی میرے لیے کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ اسائننگ پرایورٹیز ٹو دا ڈیٹا سیٹس اور اس میں ہم نے ایک گروپ پرایورٹیز کی یا گروپ پریسیڈنس کی بات کی تھی یاد آیا آپ کو گروپ پریسیڈنس کی بات بھی کی تھی اس کا کانسیپٹ کیا تھا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کے پاس دو مختلف سورسز سے ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے ایک سورس میں کسٹمرز نے اپنی جینڈر بتائی تھی تو وہ آپ کے پاس اور صحیح پروسیسز سے گزر کے ڈیٹا آیا ہے تو آپ کو کسٹمر کی جینڈر پتہ ہے ٹھیک ہے جی کسٹمر کی جینڈر آپ جانتے ہیں تو ہائی کوالٹی ڈیٹا ہے لیکن بہت سے کسٹمر ایسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جینڈر نہ بتائی ہو ٹھیک ہے نا جی تو اس ڈیٹا کی کوالٹی جو ہے وہ ذرا کوشچنیبل ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو کسٹمر کا نام تھا اس کی بیسس پہ آپ نے جینڈر اسائن کرنی شروع کی بھئی اگر نام تو بڑا واضح قسم کا تھا زنانہ نام جیسے کہ نوشابہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینڈر جو ہے یہ فیمیل ہے اگر نام جو ہے وہ مردانہ ہے جیسے کہ اسماعیل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینڈر جو ہے یہ مرد کی ہے جی ساتھیو لیکن بعض ایسے بھی نام ہوتے ہیں کہ جن کی بیس پہ آپ جینڈر اسٹیبلش نہیں کر سکتے جیسے کہ فردوس ہے فردوس نام کسی مرد کا ہے کہ عورت کا ہے جیسے کہ نام رفت ہے مرد کا ہے کہ عورت کا ہے جیسے کہ نام شاہین ہے مرد کا ہے کہ عورت کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ نے اس طرح کا سچویشن آ وہاں آپ جینڈر کیسے بتا سکتے ہیں صحیح جینڈر اگر وہاں پہ کسٹمر نے امپلائی کسٹمر نے جینڈر نہیں بتائی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں یہ لیکچر ڈسکس کر رہا تھا ڈیٹا کے ریفرنس سے ڈیٹا کلین کرنے کے بارے میں تو وہاں پہ ایک مثال دی تھی کہ ڈیٹا مائننگ سے بھی آپ ڈیٹا کلینزنگ کر سکتے ہیں یاد آیا آپ کو اور میں نے بڑی وہ تیزی سے پوائنٹس گزار دیے تھے اس لیے کہ میں نے موجودہ لیکچر میں یعنی کہ لیکچر تھرٹی ون میں اس کے کی مثال رکھی ہوئی تھی انہیں پوائنٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ٹائم تھا تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کسٹمر ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کسٹمر ڈیٹا کو لے کے ہم کیسے کلاسیفیکیشن ماڈل بنا سکتے ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم ان کسٹمرز کی جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کافی حد تک صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ جنہوں نے اپنی جینڈر نہیں بتائی ہوئی تو اس میں ایک تو جو ڈیٹا کلینزنگ کا اسپیکٹ تھا وہ بھی کور ہو جائے گا جو کلاسفکیشن کی جو آ, طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یعنی کہ ایک تیر سے یعنی کہ دو شکار شکار تو کوئی نہیں ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اب جو میں نے آپ کو ساری کلاسفیکیشن کے بارے میں بتایا تھا ماڈل کے بارے میں بتایا تھا کلاسیفائر کے بارے میں بتایا تھا اس کو سب چیزوں کو جوڑتے ہیں اور آپ کی اسکرین پہ میں پریزنٹ کرتا ہوں تو آپ سکرین پہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ چھوٹی سی اینیمیشن بھی چلتی جائے گی تاکہ بعد آپ کو سمجھ آتی جائے اسکرین پہ ایک ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے جس میں کہ ہم نے اور میجرمنٹس اور مختلف چیزیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں اس ڈیٹا بیس میں آف کورس بہت سارے ٹیبلز بھی ہیں تو میں نے اس ڈیٹا بیس میں سے ایک ٹیبل کا ایک حصہ باہر نکال دیا ٹھیک ہے جی اور اس حصے میں تھوڑے سے ریکارڈز ہیں صرف 6 ریکارڈز ہیں اور اس میں چار کالمز ہیں ایک نیم ہے اور ایک ٹائم ہے ٹائم کا مطلب ہے کہ کسٹمر نے دکان میں کتنا ٹائم اسپینڈ کیا اور آئٹمس کالم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کتنے آئٹمس خریدے اور جینڈر جو آف کورس اس کی جینڈر یا جنس ہے اس کی جو کہ میل اور فی میل ہے تو یہاں پہ جو نام اتفاق سے نام اس طرح کے ہیں جس سے جینڈر صحیح پتہ بھی چل جاتی ہے اور جینڈر کسٹمر نے خود بتائی ہوئی بھی, بھی ہے اب ہم اس ڈیٹا کو یہ جو ٹریننگ سیٹ تھا یعنی کہ جو بہت بڑا آپ کا ڈیٹا سیٹ تھا اس میں سے آپ نے ایک سب سیٹ نکالا تھا اس ٹریننگ سیٹ کو آپ کلاسیفائر ایلگردم میں ڈال دیتے ہیں اب جب آپ نے اس کو کلاسیفائر الگوریدم میں ڈال دیا تو وہ آٹومیٹکلی اس سارے ڈیٹا کی انالسس کرے گا اور اس کی انالیسس کرنے کے بعد جو کلاسیفائر الگوریدم ہے وہ ایک ماڈل بنائے گا جو ماڈل میں آپ کو پچھلے لیکچر سے کہتا آ رہا ہوں کہ ایک میں ماڈل ہوتا ہے ماڈل ہوتا ہے تو وہ جو ماڈل بنے گا وہ ماڈل کیا ہوگا ماڈل یہ ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ اگر سے فار ایگزامپل اپنی بہن کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے کہیں جائیں اگر آپ سے مرد ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنا ٹائم آپ چیزیں سلیکٹ کرنے میں اور خریدنے میں لگاتے ہیں خواتین اس سے زیادہ ٹائم لگاتی ہیں یہ پتہ ہے آپ کو اور بلکہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ تو بڑی فوری فوری جو ہے نا چیز کو دیکھتے ہیں اور خرید لیتے ہیں چار دکانیں میں اور بھی تو دیکھ لیتے اس سے کوئی بہت اور بھی تو کرا لیتے تو مرد ذرا ٹائم کو زیادہ افیشینٹلی استعمال کرتے ہیں چونکہ میں مرد ہوں اس لیے میں مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں تو یہ جو ماڈل بنا وہ ماڈل کیا تھا وہ ماڈل ایک فائنڈنگ ہے وہ فائنڈنگ کیا ہے کہ اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر پر آئٹم کتنے سیکنڈز کسٹمر لگاتے ہیں یا کتنا منٹس کسٹمر لگاتے ہیں منٹس از اے مور اپروپریٹ یونٹ اوور ہیئر تو ٹائم کے یونٹس یہاں پہ منٹس میں ہیں تو اس ڈیٹا کی بیس سے یہ پتا چلا کہ اگر پر آئٹم خریدنے پہ چھ منٹ یا اس سے زیادہ منٹ لگیں تو کسٹمر کی جینڈر فیمیل ہوتی ہے یعنی کہ وہ خاتون ہوتی ہے یہ ماڈل ہے ماڈل کیا ہے ماڈل ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن بھی ہو سکتا ہے ماڈل جو ہے ایک ایف دین اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ڈیٹا مائننگ کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ واٹ ڈیٹا مائننگ از اف دین از ڈیٹا مائننگ یہ رولز ہیں اور یہ رول آٹومیٹکلی نکلتے ہیں آٹومیٹکلی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ڈیٹا ڈالا رول کھٹ سے باہر آ گیا وہ پوری اس کی سائنس ہے وت از بیانڈ دا دس کورس تو یہ آپ کے پاس ماڈل بن گیا اب آپ نے اس ماڈل کو استعمال کرنا ہے پہلے تو آپ نے اس ماڈل کی ایکوریسی ٹیسٹ کرنی ہے تو وہ کیسے ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے اب آپ دوبارہ سکرین پہ دیکھیں اور اس کی اگلی جو ہے نا سیٹ آف امیجز وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب ہم نے یہ کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پہلے ہم نے ٹریننگ ڈیٹا کو استعمال کیا تھا اب آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا لیا وہ جو ٹیسٹ ڈیٹا تھا ظاہر اس میں ٹیبل بڑا سا ہے اس میں اور بھی کالمز ہیں اس میں سے آپ نے تین ریکارڈس رینڈملی پک کر کے نکال لیے آسانی کے لیے تین ریکارڈز ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھ ریکارڈز کی بیسس پہ سسٹم کو ٹرین کریں اور تین کی بیس پہ اس کو ٹیسٹ کر لیں اب جو آپ نے تین ریکارڈ نکالے ان کو ذرا ہم باری باری دیکھتے ہیں فار ایگزامپل پہلے ریکارڈ کو دیکھیں طاہر صاحب اب کسی کا اگر نام طاہر ہے تو میری ان سے معذرت ہے یہ محض اتفاق ہے یہاں پہ یہ مثال آ گئی ہے تو جو طاہر صاحب ہیں انہوں نے بیس منٹ لگائے اور ایک آئٹم خریدا اور جنڈر ان کی میل ہے تو یہ تو ہمارے رول کے خلاف ہو گیا آف کورس چیزیں رول کے خلاف ہو سکتی ہیں ایکسیپشن ہے یہ نوائز کنڈیشن بھی ہے اب آپ اگر یونس صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے گیارہ منٹ لگائے اور گیارہ منٹ لگا کے انہوں نے دو آئٹم خریدے ہاں دس از پر رول اس کے ساتھ ساتھ جو یاسین صاحب ہیں انہوں نے تین منٹ لگائے اور ایک آئٹم خریدا تو یہ بھی ایس پر رول ہے یعنی کہ جنڈر تو میل ہونی چاہیے تھی اب یہ جو ٹیسٹ ڈیٹا تھا اس کو آپ نے استعمال کیا کلاسیفائر میں لے گئے اور یہاں پہ آپ کے تین میں سے دو میچز ہو گئے تھے یعنی کہ ٹو اوور تھری سکسٹی سکس پرسنٹ اس کی ایکوریسی ہے آف کورس اگر آپ ڈیٹا اور ایڈ کرتے تو ایکوریسی میں اور چینجز آ جاتی ہیں اب آپ نے ان سین ڈیٹا اٹھایا انسین ڈیٹا کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ریکارڈ اٹھایا کہ جس کی آپ کو جینڈر نہیں پتا ٹھیک ہے جی لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کسٹمر نے کتنا ٹائم لگایا تھا اور کتنے آئٹم خریدے تھے جس کسٹمر کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام فردوس ہے اور اس کسٹمر نے پندرہ منٹ لگایا تھے اور ایک آئٹم خریدا تھا اب اگر ہم اس ماڈل کے اوپر جائیں جو ہم نے ٹریننگ ڈیٹا کے بیس پر کریٹ کیا تھا تو پتا چلا کہ اگر ایک آئٹم خریدنے کے لیے 6 منٹ یا اس سے زیادہ لگیں تو خریدار کی جنس عورت یا فی میل ہوتی ہے تو اب ہم نے ڈیٹا مائننگ کر کے جو مسنگ ڈیٹا تھا اس کو فل ان کر دیا کیسے کیا کلاسیفیکیشن استعمال کر کے کیا آپ میری بات سمجھیں گڈ اچھی بات ہے اب میں آپ سے اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں تو یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے کلسٹرنگ ورسس کلسٹر ڈیٹیکشن یہ ذرا آپ ذرا غور سے بات سمجھیں دو چیزوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو ہم نے کلسٹر کر لیا جب ڈیٹا کو کلسٹر کر لیا کلسٹرنگ ہو گئی اب اس میں سے آپ نے کلسٹر کو ڈیٹیکٹ کیا یہ تو ہوگی کلسٹرنگ فرسٹ اینڈ فالوڈ بائی کلسٹر ڈیٹیکشن ٹھیک ہے جی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک سلائڈ دکھائی تھی چند دو تین سلائڈ ہیں پیچھے جس میں ان پٹ تھی اور آؤٹ پٹ تھی کلر کوڈ اس کو کیا ہوا تھا اب اگر آپ انکلسٹرڈ ان پٹ لیں اور اس میں کلسٹر کو ڈٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں وداؤٹ پرفارمنگ کلسٹرنگ تو وہاں تو کچھ نہیں نکلے گا شاید کوئی ادا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹکڑا کسی کلسٹر کا پکڑ لیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کلسٹرنگ ہو نہ جائے کلسٹر ڈٹیکشن سے کوئی کام کی چیز نہیں نکلتی ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے لوگ جو کہ نئے نئے ڈیٹا مائننگ کی فیلڈ میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں جب کہ ان میں زمین آسمان کا فرق کر دیا پولز اے کلسٹر ڈیٹیکشن اس وقت آپ کامیابی سے کر سکتے ہیں جب کلسٹرنگ کر لی ہو میری بات سمجھیں اب آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں آپ کو پچھلی ایگزیمپل جیسی ہی ایک ایگزیمپل مثال لیتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں کلسٹرنگ ورسس کلسٹر ڈیٹیکشن ایگزیمپل اب جو امیج آپ کے سامنے سکرین پہ آئی ہے جس کو کہ میں نے امیج اے کا نام دیا ہے آپ بتا سکتے ہیں اس میں کتنے کلسٹرز ہیں ایمانداری سے بتائیں آپ کچھ نہیں بتا سکتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک کلسٹر ہے بٹ دیٹ از یوز لیس انفارمیشن اس ڈایاگرام میں جو فگر اے ہے اس میں کلسٹر ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے کلسٹر اس میں نظر ہی نہیں آ رہے جب ہم کلسٹر ڈیٹیکشن کرتے ہیں تو کلسٹرس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے اس لیے کہ کمپیوٹر کی آنکھیں نہیں ہوتیں ڈیٹا سیٹ اتنا بڑا ہو سکتا ہے اس میں اتنے زیادہ ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ ڈسپلے ہی نہ کرا سکیں اگر ڈسپلے کرائیں تو اس کو دیکھ ہی نہ اس لیے کلسٹر کا نظر آنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اب آپ کو دیکھیں جو کے سامنے آ چکی ہے یہاں کتنے کلسٹرز یہاں بڑے واضح طور پہ تین کلسٹرز ہیں ٹھیک ہے جی اب میں یہ کہتا ہوں جو کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ جو فگر اے ہے اور جو فگر بی ہے یہ آئیڈینٹیکل فگرز ہیں یہ آئیڈینٹیکل میٹرسز ہیں فرق ان میں کیا ہے کہ فگر اے کو ری آڈر کیا گیا ہے پراپر ایک سائنٹیفک طریقے سے ری آرڈرنگ کی گئی ہے میری اپنی ٹیکنیک سے اور اس سے فگر بی بن کے آ گئی ہے تو فگر بی از دا کلسٹرڈ آؤٹ پٹ جو کلسٹرڈ آؤٹ پٹ ہے اس میں اگر آپ کلسٹر ڈیٹکشن کریں گے تو بڑی کامیابی سے ان اللہ آپ تین کلسٹر پکڑ لیں گے لیکن اگر آپ فگر ایک کو ان پٹ کے طور پہ لیں تو پھر آپ شاید کچھ بھی نہ پکڑ سکیں کام کی بات ڈیٹا مائننگ کے بارے میں عام طور پہ ایک مسکنسپشن پایا جاتا ہے جو لوگ نئے نئے ڈیٹا مائننگ میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلسٹر ڈیٹکشن اور کلسٹرنگ ایک ہی چیز ہے اور کلسٹر ڈیٹیکشن کا ایک بڑا مشہور الگوردم ہے بلکہ ہورسٹک کہہ سکتے ہیں اسے جس کا نام کے مینز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے مینز ہی سب کچھ ہے جب ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اے کیسے کام کرتا ہے جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ دوبارہ فگر اے کو دیکھیے گا اور پوچھیے گا اپنے آپ سے کہ کیا کے مینز فگر اے پہ صحیح کام کرتا ہے یا فگر بی پہ صحیح کام کرتا ہے ساتھ ہی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کے مینس ٹیکنیک ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کے مینس ٹیکنیک کے چار اسٹیپس ہیں چار اسٹیپس پہلے اسٹیپ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو میرا ڈیٹا سیٹ ہے میرے خیال میں اس میں کے نمبر آف کلسٹرز ہیں یہیں سے اس میں نام کے مینس نام پڑا ہے اس کا جب آپ کے کلسٹرز بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلسٹر ڈیفائن کیے تھے ان کلسٹرس کا سینٹرائڈ پوائنٹ کون سا ہے سینٹرائڈ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ وچ پوائنٹ از اے موسٹ دو پوائنٹس ان دیٹ کلسٹر میں بھی آپ کی آسانی کے لیے ٹو ڈائمینشنل اسپیس کی بات کر رہا ہوں ورنہ کے مینس ٹیکنیک جو ہے اٹ کین ورک فار ملٹی ڈائمینشنل ٹیکنیکس ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا سیٹس تو کی مینس کا جو سیکنڈ اسٹیپ تھا آپ نے سینٹرائڈ نکال لیا جو کہ پوائنٹس کا مین بھی ہو سکتا ہے اس لیے بھی اس کو کے مینز کہا جاتا ہے اب جب آپ نے وہ سینٹرائڈ پوائنٹ نکال لیا یا مین پوائنٹ نکال لیا تیسرے سٹیپ میں آپ ہر پوائنٹ کا جو کہ اس سیٹ میں موجود ہے اس کا ڈسٹنس لیتے ہیں اس سینٹرائڈ ہر سینٹرائڈ پوائنٹ کے ساتھ اور جن پوائنٹس کا ڈسٹنس اس مین یا سنٹرائڈ پوائنٹ سے ایک تھریشولڈ سے اوپر ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہیں ہاں جی یہ پوائنٹس ایک کلسٹر کے بلانگ کرتے ہیں یہ پوائنٹس اس کلسٹر کو بلانگ کرتے ہیں یہ بات سمجھ گئے آپ چوتھا جو اس کا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کو آپ رپیٹڈلی ریپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو نیا کلسٹر بنایا اس کا پھر مین نکالتے ہیں ہر کلسٹر کا اور ہر پوائنٹ کا اس کا مین سے فاصلہ معلوم کرتے ہیں اور کلسٹرز کو دوبارہ سے آپ ری کنفیگر کرتے ہیں یہ آپ اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ کلسٹر میں کوئی چینج نہیں آتا اور عام طور پہ اس سے اچھے جواب آ جاتے ہیں اب یہ چیز دیکھنے میں کیسے لگتی ہے کیسے کام کرتی ہے میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں بعض خاصی واضح ہو جائے گی تو آپ پہلے فگر کو دیکھیں اسکرین پہ جو کہ فگر اے ہے اس فگر میں آپ کو دو رنگوں کے پوائنٹس نظر آئیں گے جن کا رنگ فرق ہے اور ہم یہ کہتے ہیں جو ان پٹ کا پہلا اسٹیپ تھا کہ یہ ٹھیک ہے جی یہ جو ایک سیٹ آف کلرز ہیں یہ ایک کلسٹر ہے جو دوسرا سیٹ آف کلرز ہے یہ دوسرا کلسٹر ہے اور اب آپ دیکھیں ان کے اوپر پولیگون بن گئے ہیں جو کہ ان کلسٹرز کو سگنیفائی بھی کر رہے ہیں یہ فگر اے ہے بات سمجھ گئے آپ بات سادہ ہے یہاں تک آگے بھی انشاءاللہ سادہ ہی ہوگی اب آپ فگر بی کو دیکھیں یہاں پہ نئے پوائنٹس آ گئے ہیں ریڈ رنگ کے اندر جو کہ ہر کلسٹر کے اندر یعنی ان کہ دو کلسٹر تھے ان میں ریڈ پوائنٹ آ گیا یہ جو ریڈ پوائنٹ یہاں پہ آیا ہے یہ وہ سینٹرائڈ ہے یا وہ مین پوائنٹ ہے جو کہ اس کلسٹر کے پوائنٹس کا مین پوائنٹ ہے یہ بات سمجھ گیا اس کلسٹر کے پوائنٹس کا مین پوائنٹ ہے اب آپ کے الگورزم نے اس کلسٹر بلکہ اس کلسٹر کے باہر بھی جو پوائنٹس ہیں اس مین پوائنٹ سے ڈسٹنس میجر کرنا ہے اور جو ڈسٹینسز ایک تھریشول سے اوپر ہوں گے وہ ایک کلسٹر میں چلے جائیں گے فار ایچ مین پوائنٹ تو اب فگر بی سے جس میں کہ یہ آپ نے ریڈ پوائنٹ دیکھا فگر سی کے اوپر آ جائیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ڈسٹینسز تھے ان کی بیسس کے اوپر نئی کلسٹرنگ باؤنڈریز بنا دی گئی ہیں اور جو فگر ڈی ہے اس میں میں نے وہ باؤنڈری ہٹا دی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ اب نئے کلسٹر میں آ چکا ہے تو اس کو جب ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ اور چیز فائن ہو جائے گی یہ تو تھا اس کا ایگزیمپل کہ کے مینس کیسے کام کرتا ہے اب میں آپ کو مختصر طور پہ ایک کامنٹ دے دوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کامنٹ یہ ہے کے مینس کے بارے میں کہ کے مینس از فیئرلی فاسٹ ٹیکنیک اس کی میں زیادہ ٹائم کمپلیکسیٹی انالیسز نہیں کرتا ویری فاسٹ فیئرلی فاسٹ ٹیکنیک اور عام طور پہ یہ ٹرمنیٹ کرتا ہے تو جو کلسٹرنگ بنتی ہے وہ خاصی اچھی ہوتی ہے یہاں تک تو باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے آگے کیا اس کے آگے یہ یہ صرف اس ڈیٹا سیٹ کے لیے کام کر سکتا ہے جہاں پہ مین کا کانسیپٹ ہے اگر آپ کے پاس سے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں یا ان کی پسند ناپسند ہے یا ان کی آنکھوں کے رنگ ہیں بالوں کے رنگ ہیں وہاں پہ کے مینس کیسے کام کرے گا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مینس کے ساتھ دوسرا مسئلہ کے مینس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو نمبر آف کلسٹرس بتانے پڑیں گے ان ایڈوانس یعنی کہ دس از ناٹ سپروائزڈ نا دس از سپروائز لرننگ دس از ناٹ ان سپروائزڈ دس از سپروائز لرننگ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کلسٹر کتنے ہیں اگر آپ غلط کلسٹر کا کوانٹٹی دے دیں گے یہ جی چیز چلے کہ ٹرمنیٹو کے جواب اچھا نہیں ہوگا تو آپ بس پلے کرتے رہیں گے اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس میں جب نوائز آتا ہے تو یہ بڑے خراب رزلٹ دیتا ہے یعنی کہ یہ روبس ٹیکنیک نہیں ہے کی کی اور آخری مسئلہ یہ بتاتا چلوں مسئلہ یہ ہے کہ جو کلسٹر اس میں بنتے ہیں ان کلسٹرز کو دے ہیو ٹو بی کنویکس کنویکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک بنائیں اور اس میں کسی دو پوائنٹس کو جو اس کی پیرامیٹر ہیں لائن سے جوڑیں تو لائن اس پولیگون سے باہر نہیں نکلتی یہ ہو گئی ویکنسز اور یہ ہو گئے ایٹریبیوٹس کے مینز کے اب جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے اس کو اس سلائیڈ پہ میپ کریں کے مینز کو کاغذ پینسل پہ چلا کے دیکھیں جس میں کہ کلسٹرنگ ہوئی بھی تھی اور جس میں کلسٹرنگ نہیں ہوئی تھی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دا ڈفرنس بٹوین کلسٹرنگ اینڈ کلسٹر ڈیٹیکشن جو میں نے آپ کو اپنی ٹکنیک کے بارے میں بتایا تھا وہ سائملٹینیسلی کلسٹرنگ بھی کرتی ہے اور کلسٹر ڈیٹیکٹ بھی کر لیتی ہے اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ